تقریباً واضح ہو گیا ٹھیک جی خوشی جناب جیسا لال مسجد کے سے سننی علماء کا موقف کیا ہے لال مسجد کے والے سے سننی علماء کا موقف لال مسجد لال مسجد اور کیا موقف ہے سننی سر سوال پوچھیں نا اس میں جو کیس وغیرہ چل رہا تھا نا آپ پورا سوال کریں کہ اسلام آباد کی کوئی لال مسجد تھی جی اس پر جو اٹیک ہوا جی تو جی اب یہ تو تمہیں جی لال مسجد کیا ہوگا میں لال مسجد لال مسجد بھائی جب تو اتنا دھی دیا جائے گا نا میرا خیال ہے موراد آپ کی یہی ہے جی جی اصل مسئلہ یہ ہے دیکھیے یہ تو آپ نے ہم سے پوچھا تو میں بتاؤں آپ کو کہ اس مسجد کے قریب جب قبضہ ہو رہا تھا نا اس وقت ہم نے ضیاح حق کو مل کر ایٹی فائیو کی سمبلی میں تھا اس وقت ان کو کہا کہ یہ آپ اس کو روکوائیے مگر حکمرہ ہیں نا ٹال مٹول کرتے 500 گز کا پلاٹ پر انہوں نے قبضہ کیا جب وہ بعد میں بڑھنے لگے تو ہم نے حنیف طیب صاحب نے جیسے یہاں کے ڈی اے ہے نا وہاں کا سی ڈی اے سی ڈی اے سے مل کر کے کہا کہ یہ زمین جو ہے اس پر یہ قبضہ کر رہے ہیں اور ایک مرتبہ یہ حکومت کے لئے دردسر سر ہوگا ہمارے حکمرانوں میں خوب یہ ہے کہ وہ کرنے کے وقت میں سوچتے ہیں سوچنے کے وقت میں کرتے ہیں سمجھ گئے اب جب وہ قلعہ بن گیا اب اس کے قلعہ بننے کے بعد یہ کاروائی ہوئی ظاہر ساری دنیا میں پاکستان کی بدنامی بھی, بھی ہوئی مذہبی لوگوں کی بھی بدنامی ہوئی تو ایک بات یہ دوسری بات یہ کہ کوئی بھی ادارہ حکومت سے اس طریقے سے ٹسل لے کہ حکومت سے لڑائی مول لے تو آپ نے وہ قلعہ جانتے ہیں کیسا بنایا اس میں اندر جانے کے لئے جو اس کی باؤنڈری وال تھی آپ کو تعجب ہوگا سارے ریکارڈ میں یہ آرمی نے آپریشن کرنے سے پہلے اس کے باؤنڈری وال پر بم مارا اس سے بھی سوراخ نہیں ہوا تو کیا اتنی وال کوئی آدمی مسجد کی مضبوط بناتا کہ بم سے بھی نہیں اڑے کیا خیال ہے ہمارے تو دو ہتھوڑی لے کر کے مسجد کی دیوار گرا دیں ٹھیک تو کیا مغ... اغراض و مقاصد تھے ان کے اس لیے جب حکومت سے تسل لیں گے تو حکومت کا ان کا اپنا معاملہ ہے تو اس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ جب حکومت نے ان کو یہ آپشن دیا کیا آپ باہر نکل جائیں باہر نکل جاتا کیا پھر اس میں یہ خواتین کو خواتین کو مار دیا سب دبائی خواتین کو کہا گیا کہ آپ باہر چلے جائیں خواتین بھی باہر نہیں جاتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں ساری خواتین جب کو کوئی سارے ڈنڈے لے کر کے جناب آ رہی ہیں آرمی سے لڑ رہی ہے پولیس سے لڑ رہی ہیں یہ طریقہ تو دنیا میں کہیں بھی رائج نہیں ہے کہ کوئی حکومت کے اندر حکومت بنا لے اور اس طریقے سے لڑائی لڑ جو ان کے پیرنٹس ہیں ان کے رشتہ دار یہ ہماری بچی ہماری بچی بھی آپ اپنی بچی کو لے کے کیوں نہیں لیکن چلے جاتے اپنی بچی کو دیکھا جب موت اور زندگی کا مسئلہ پورا اس کا منظر ہو دیکھیے کہ انہوں نے اندر سے کس طریقے سے آرمی پہ فائرنگ کی کتنے صحافی مرے تو یہ آپریشن تو ان کا ہونا اب رہا یہ کہ یہ مسئلہ کہیں کوٹ میں چل رہا اب دیکھیے کیا ڈسیزن ہوتا ہے وہاں اس کے ہم ذمہ دار بھی نہیں ہیں